اور ان میں کے سردار چلے کہ اس کے پاس سے چل دو اور اپنی خداؤں پر صابر رہو بے شک اس میں اس کا کوئی مطلب ہے